اور میرے مسلمان بھائیوں بہنوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو چوالیس ہجری ماہ سفر کی ستائیسویں تاریخ ہے آپ کے سامنے ایک اہم،, ایک اہم مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت چین بہت بڑی اقتصادی قوت بن کر پوری دنیا پر ابھرا ہے آپ اب جہاں بھی چلے جائیں بازار میں دکانوں میں ہر جگہ چین کی چیزیں ملتی ہیں میڈ ان چائنا میڈ ان چائنا یہ ایک مشہور نام بن چکا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چین ایک انسان دوست یا مسلمان دوست یا یوں کہہ دیا جائے کہ پاکستان دوست ملک ہے لیکن یہ حقیقت سے دور باتیں ہیں دراصل چین دور حاضر کا ایک اکٹوپس ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سمندر میں ایک مخلوق ہے جس کے آٹھ پاؤں ہوتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں سے مچھلیوں کو شکار کرتی ہے اسے اکٹوپس کہا جاتا ہے عربی میں اسے اختبت کہتے ہیں یہ اکٹوپس جو ہے مچھلیوں کو شکار کرتا ہے اپنے تمام پاؤں سے اسے پکڑتا ہے چین بھی اسی طرح اپنی تمام تر توانائیوں کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے پوری دنیا کے بازار پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے بات اگر تجارت تک محدود ہوتی تو ہم خفانہ ہوتے کیونکہ بازار میں جو بھی محنت کرتا ہے اسے اجازت ہے اور اسے ترقی بھی ملتی ہے آپ نے دکان کھولی ہے اور آپ دنوں رات محنت کرتے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے نہ ہی اسلام آپ کو اس سے روکتا ہے نہ ہی مسلمان آپ کو اس سے روک سکتے ہیں آپ کی محنت ہے آپ محنت سے پابندی سے اپنی دکان پر جاتے ہیں اچھی طرح امانتداری کے ساتھ سودا کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن چین کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جسے اکثر مسلمان نہیں جانتے چین در اصل مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دشمن ہے جیسے کہ اکثر کفار مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں اسی طرح چین بھی مسلمانوں کا دشمن ایک ملک ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تفصیل بیان کرنی پڑے گی میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں مسلمان بھائیوں بہنوں یہ جو ہمارا عزیز ملک ہے پیارا وطن ہے پاکستان پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں چترال گلگیت بلتستان ان علاقوں کے پڑوس میں ایک بہت بڑا ملک ہے اس ملک کو آج چین نے قبضہ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان کے پڑوس میں جو چین کی مشہور سرحد ہے دراصل یہ مسلمانوں کا ملک ہے اس ملک کا نام شرقی ترکستان ہے یا مشرقی ترکستان کہہ لیجئے مشرقی ترکستان کے جو باشندے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے بہت بڑی تعداد میں مسلمان یہاں آباد ہیں یہاں جو مسلمان اکثریت آبادی ہے اسے اگور کہا جاتا ہے لکھنے میں ایغور لکھا جاتا ہے غین ایغور جو پڑھنے میں ایغور ہے اس مشرقی ترکستان کے رہنے والے مسلمانوں کو تقریباً ایک صدی سے یعنی سو سالوں سے چین نے اپنے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے چین نے اپنے پنجے میں ان بیچاروں کو جکڑ رکھا ہے سو سالوں میں چین نے ان مسلمانوں پر اور ان کی سرزمین پر اتنا ظلم کیا ہے کہ لوگ آج مشرقی ترکستان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں مشرقی ترکستان کہاں پر ہے اور یہاں پر کون لوگ رہتے ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ چین نے اس علاقے کو قبضہ کرنے کے بعد اس علاقے کا نام تبدیل کر دیا نام تبدیل کرنے کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو یہاں ہوگا 100 سال پہلے اس علاقے پر جب چین کے کافروں نے ملحدوں نے کمیونسٹوں نے اللہ کا انکار کرنے والوں نے قبضہ کیا تو اس علاقے کے نام کو تبدیل کیا اس علاقے کو نیا نام دیا جسے ہم اردو میں سنکیاگ کہتے ہیں اور چینی زبان میں شنجیان کہتے ہیں شنجیان شنجیان, شنجیان کے معنی ہیں نئی زمین گویا کے چین کے ظالموں نے کافروں نے بدماشوں نے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے اپنے چینی کافروں کو ہدیہ دیا ہے تحفہ دیا ہے اور اپنے ملک میں ایک نئی زمین کو شامل کیا ہے کہ لو یہ نئی زمین ہم نے تمہیں دی اس نام سے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ چین کی اپنی زمین نہیں ہے لیکن نئی زمین کہا ہے نا نام سے بھی پتا چل رہا ہے کہ چین نے یہ زمین جو ہے قبضہ کی ہے مسلمانوں کی زمین ہے یہ اور اس پر چین نے قبضہ کیا ہے اور ترکستان مشرقی ترکستان اتنی بڑی زمین ہے کہ افغانستان جیسے تین ملک یہاں بن سکتے ہیں اور پاکستان جیسے تقریباً دو ملک یہاں بن سکتے ہیں یہ ملک تقریباً اٹھارہ ہزار مربع کلومیٹر پر محیط ہے بہت بڑا ملک ہے اس ملک میں پٹرول بھی ہے گیس بھی ہے کوئلے کی کانیں ہیں سونے کی کانیں ہیں اور بہت کچھ موجود ہے یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے یہ جو سلطنت عثمانیہ کے بانی ہے سلطان عثمان اور ان کے ابا ہیں ارتغل یہ لوگ دراصل انہی علاقوں سے اناضول کی طرف گئے تھے اور بعد میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا جسے آج استنبول کہا جاتا ہے اور جو کہ آج کل کے ترکی کا دارالحکومت ہے یعنی یہاں پر ایک ایسی مسلمان قوم بستی ہے جس کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور اس قوم نے ان مسلمانوں نے بہت بڑی اسلامی حکومت قائم کی تھی جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں ان مسلمانوں کی امداد کرنی چاہیے ہمیں اس وقت چین کے ظلم کو ہر انسان کے سامنے بیان کرنا چاہیے